فائد موسا بن اکبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ہم ایسے چار افراد کو نہیں جانتے کہ جنہوں نے خود اور ان کے بیٹوں نے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یعنی انہیں شرف صحابیت نصیب ہوا ہو سوائے ابو کا ابو بکر الرحمان بن ابو بکر اور ابو عتیق بن الرحمان کے اور ابو عتیق کا نام محمد تھا یعنی کہ چار پشتوں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی چار پشتوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی پشت کے خاندان کے کہ ان کی چار پشتوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ایک صدیق اکبر تعالیٰ کے والد ابو کہافا خود صدیق اکبر حضی اللہ تعالیٰ کی ایک عبدالرحمن بھی نبی بکر اور پھر انہیں الرحمن کے شاہزادے ابو عتیق جن کا نام محمد تھا تو یہ چار پشتے ہیں جنہوں نے نبی کریم ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے خود راوی بھی کہتے ہیں کہ ہم ایسے چار افراد کو نہیں جانتے کہ جنہوں نے خود اور ان کے بیٹوں نے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یعنی انہیں شرف صحابیت نصیب ہوا ہو یہ واحد خاندان ہے جس کی چار پشتیں شرف صحابیت سے مشرف ہوئی ہیں بخان اللہ اجن فلم صاحب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قانا اولا من جمع القران بين اللوحين ابن کی روایت ہے خالد علی مرتضی روایت ہے اپ نے فرمایا قران کے حوالے سے سب سے زیادہ اجر پانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے قران کو دو جلدوں کے درمیان جمع کرا ان لیسل ان لیس سبن السعد قد رضی اللہ تعالی قالا انما سمیا ابو بکر رضی اللہ تعالی لِجمال ہی بن بن کہ کا اللہ کا نام حق اور آپ کی کی وجہ سے رکھا گیا اور آپ کا سلامان کبھی رہتا صدیق حض ابر اللہ مروی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابراہیل امین علیہ السلام سے فرمایا ابراہیل میری قوم واقع معراج میں میری تصدیق نہیں کرے گی حضرت ابراہیل علیہ السلام نے کہا حیرت عبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تصدیق کریں گے اور وہ صدیق ہیں اس روایت کو بھی امام تبرانی نے موجم السط میں نقل کرا کار سمیت یقل ابی بکرین صدیق حاط ابو یحییٰ حکیم بن سعد علی اللہ تعالیٰ فی کہ میں نے حیات علی علی مرتدہ تعالیٰ کو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہوئے سنا کہ حیات ابو صدیق کا لقب الصدیق آسمان سے اتارا گیا سبحان اللہ. تمام بھائیوں کو خوش دی جناب اس روم میں ہم نے چند یہ احادیث سے مبارکہ سنی صدیقی اکبر کے نصب کے حوالے نام و نصب مردوں میں پہلے اسلام لانے کے حوالے سے اور سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے والے کے حوالے سے ہم نے چند احادیث سے مبارکہ سنی انشاءاللہ اس اللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا آج بھی کل بھی پرسوں بھی انشاءاللہ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنا ہینڈل کریں اور اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں صدیقہ دی اللہ تعالیٰ کے pues فضائل میں کچھ نہ کچھ ضرور پڑے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ یار کہاں گئے روم والوں کو بولے گا میں مجھے بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی میرے خیال سے آپ سے مائک چھوٹ گیا یا کوئی مسئلہ ہے مائک آپ کے باس نہیں آئیں اپ مائک پر السلام علیکم اب میری آواز ہے السلام علیکم اچھا ہے. Like like. اپنے کو سن سے سب لوگوں کو ادھر بلائی یاروں سے بولے اپنے نیچے آپ کی ڈیوٹی ہے سب لوگوں کو بلائے جائیں اور یہ خواب کو پی ایم کو کون ہے یہ بندہ بھی اب ہے تو آف ہو گیا اچھا چلیں بسم اللہ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ فضائل ہیں یار کل میں نے کہا تھا روم میں پتہ عمران بھائی آپ تھے یا نہیں تھے میں نے کہا آج خلافت حضرت کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو بات کریں گے خلافت حضرت ابو کے صدیقی رضی اللہ تعالیٰ نے بتائیے میں کل ٹاپک دے کے چلے گئے ان کو باہر اللہ پہلے بیان کر لیتے ہیں آپ لیں آپ بھی تھوڑی سی اس کے بارے میں پڑھ لیں حضرت احمد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو و رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس وقت ہم غار میں تھے ہم میں نے اپنے سروں کی جانب کے قدم دیکھے میں نے اس کی یا رسول اگر میں ان میں سے کسی نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لے گا اچھا نے فرمایا ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن میں تیسرا اللہ ہے حضرت ابو سعید, سعید خدری اللہ السلم اللہ پر رونک افروز اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ دنیا کی نعمتیں لے لی اللہ تعالیٰ کے پاس رہے اس بندے نے اللہ کے پاس رہنے اختیار کے سن کر حضرت ابو سے اللہ اور خوب روئے اور کہا ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں حضرت سعید نے کہا جس جی شخص کو اختیار دیا گیا تھا وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق ہم سب میں زیادہ علم والے تھے اور فرمایا اپنے مال صحبت کے لحاظ سے مجھ پر زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن اسلام کی اخوت قائم ہے ابو بکر کی مسجد کی طرف کھلنے والی کھڑکی کلاس کھڑکیاں بند کر دی گئیں بند کر دی جائیں ابو سعید خدنی نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خود باقی وہی حدیث ہے پوری کی پوری حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی شخص کو خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر کو خلیل بناتا لیکن وہ میرے دینی بھائی ہیں اور صاحب ہیں اور اللہ حضرت جل نے تمہارے صاحب کو خلیل بنایا ہے وعلیکم السلام وعلیکم السلام شہباز اس نے فرمایا اگر میں کسی شخص کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا لیکن وہ میرے دینی بھائی اور صاحب ہیں اور اللہ عزیز نے تمہارے صاحب کو خلیل بنایا عبداللہ بن وسعود نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا تو عبداللہ بن حضرت ابو بکر سے کو بناتا سبحان اللہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں رسول السلام اللہ اللہ نے انہیں لشکر اجاد میں سالار بنا کر بھیجا میں آپ کے پاس آیا اور کہا آپ لوگوں کو آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب نے آپ نے فرمایا عائشہ میں نے کہا اور مردوں میں آپ نے فرمایا ان کے والد میں نے کہا پھر کون آپ نے فرمایا عمر اور پھر انہوں نے کسی کا ہی نام لیے ابن اپنی ملے کا بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ نے سوال کیا گیا اگر صلاح سلم کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو خلیفہ بناتے ہیں حضرت عائشہ نے کہا حضرت ابو بکر کو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا میری پیاری پیاری آواز واہ جی واہ واہ واہ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر کے بعد حضور کو کس خلیفہ انہوں نے کہا عمر کو حضرت عمر کے بعد کس خلیفہ خلیفے حضرت عائشہ نے کہا حضرت عبید حضرت ابو بعد حضرت عائشہ خاموش ہو گئی حضرت جبیر بن آمرض اللہ نے بیان کر کے عورت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا آپ نے فرمایا پھر آنا اسے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتائیے اگر میں آؤں اور آپ کو نہ ماؤں نہ پاؤں تو حضرت جبیر بن متم نے کہا اس کی مراد موت تھی آپ نے فرمایا کہ تم مجھے نہ پاؤ تو پھر ابوبکر کے پاس آنا سبحان اللہ حضرت جبیر بن محتم رج اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے آپ سے کسی مسئلے میں گفتگو کی آپ نے اس کو پھرانے کا حکم دیا اس کے, با... اس کے بعد حزب ثابت حدیث ہی ہے تو جناب یہ حالات یہ شان ابوبہ کے شدید رضی اللہ تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ رج اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد الموت میں فرمایا میں اپنے باپ ابو بکر اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں ان کے متعلق ایک مختوم لکھ کر دوں کی خوف تمنا کرنے والا تمنا کرے گا اور کہنے والا کہے گا میں خلافت کے زیادہ دار ہوں اللہ تعالی اور تمام مسلمان ابو بکر کے سواہ ہرے کی خلافت کا انکار کر دیں سبحان اللہ واہ اجیبا واہ تو بات ہی کلیئر ہوگی جناب حضرت ابو رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا تم میں سے آج کون روزہ دار ہے حضرت ابوبوکر نے کھانے کے لایا درج ببو کر نے میں نے آپ نے فرمایا تم سے شخص مریض کا درج ببوکر نے رسول وسلم نے فرمایا کسی شخص میں صاف جمع نہیں ہوں گے مگر وہ شخص جنتی ہوگا سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص گائے پر بوجھ لاد کر ہاں رہا تھا گائے نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہا میں اس سے پیدا نہیں کی گیا البتہ مجھے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا لوگوں نے تاجو سے کہا سبحان اللہ اور خوفزدہ ہو کر کہا کیا گائے نے کلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور ابو بکر اور عمر اس ایمان لاتے ہیں حضرت نے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی بکری چرا رہا تھا اس پر ایک بیڑی نے حملہ کر ہم ایک بکری اٹھا کر لے گیا چرواہے نے اس کو اس اسے بکری کو چھڑا لیا بیڑیوں نے مڑ کرا درندوں کے دن جب میرے سوا اور کوئی چرواہ نہیں ہوگا اس دن کو اس کو کون چھڑائے گا اچھا لوگوں نے کہا سبحان اللہ رسول اللہ, اللہ نے فرمایا میں ابوبکر عمر اسور ایمان لاتے ہیں سبحان اللہ اچھا دیکھیں اس میں کون کون سے صحابی افضل ہیں اس کے بارے میں مختلف علماء کے مختلف نظریات ہیں علامہ نو لکھتے ہیں کہ علامہ ابو عبداللہ معذری نے افضلت میں اختلاف ہے ایک جماعت نے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دی اور اس مسئلہ میں توقف اختیار کے جمول محول کے قائل ہیں کے قائل ہیں پھر افضلیت میں اختلاف ہے اچھا اہل سنت کے نزیر حضرت ابوبکر افضل ہیں خطابیا نے کہا حضرت عمر بالخط افضل ہے راوندیہ نے کہا حضرت عباس افضل ہیں شیعہ نے کہا حضرت علی افضل ہے اس پر اتفاق ہے کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر ہے کہ جمہور اہل سنت کے نزی حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان افضل ہے پھر حضرت علی اور کوفہ کے بعد اہل سنت حضرت علی کو حضرت عثمان پر مقدم سمجھتے ہیں جیسے امام اب رضا ابن احمام وغیرہ وغیرہ وغیر اور صحیح اور مشہور حضرت عثمان حضرت علی پر مقدم ہے ابو منصور بغدادی نے کہا کہ تمام صحابہ میں افضل خلفا اربا ہیں پھر تمام پھر اہل بدر پھر اہل عہدے ہیں اور اصحاب اولا اور ثانیہ کی, کی فضیلت ہے اسی طرح سابقین اولین کی فضیلت ہے سابقین اولین کے تعین کے مطابق ابن مسیب نے کہا یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دو قبلوں دونوں قبلوں کی طرف منہ کر نماز پڑھی شوبین نے کہا وہ اصاب بیت رضوان ہیں عطا اور محمد بن خام نے بھی کہا وہ اہل بدر ہیں سبحان اللہ خاجی ایاض نے کہا کہ علامہ ابن عبد البار اور القماعت کا نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم کی حیات میں جو صحابہ فوت گئے وہ بعد میں زندہ رہنے والے صحابہ سے افضل ہے لیکن علیہ کے کون ناپسندیدہ اور مردود ہے نیم علماء اختلاف افضلیت کی ترتیب کتحی ہے یا نہیں اور آیا یہ ترتیب ظاہر اور باطن کے اعتبار سے یا صرف ظاہر کے اعتبار سے اسی طرح حضرت عائشہ حضر الختی رضی اللہ کی فضیرت میں بھی اختلاف ہے حضرت عائشہ اور حضرت کی میں بھی اختلاف ہے حضرت عثمان رضی اللہ کی خلافت بے الجما صحیح ہے وہ مظلوم شہید کیے گئے اور ان کے قاتل فساف تھے کیونکہ قتل کرنے کے اسباب معلوم اور منظبت تھے حضرت عثمان رضی اللہ العالم میں قتل کا کوئی سبب نہیں تھا حضرت عثمان کے قتل میں کوئی صحابی شریک نے چار آدمیوں نے اچانک حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا اور وہ اسے خلیفہ برحق تھے سبحان اللہ اچھا میں ڈائریکٹ آتا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ کی بات ہے کرے پرواز کے جانے راز اچھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے غزوات میں شرکت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ بیان کرتے رسول السلام نے میرے اور حضرت ابوبکر صدیق کے لیے فرمایا تم میں سے ایک کے ساتھ جبرائیل ہے اور دوسرے کے ساتھ میکائل اور اسرافیل ہے یہ عظیم فرشے جنگ میں حاضر ہیں امام محمد بن صاحب نے کہا حضرت ابوبکر بدر احد خندق دیبی اور تمام بشائد میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. رسل وسلم نے غزل ابوک میں سب سے بڑا جنڈا حضرت ابو بکر کو دیا یہ جنڈے کا رنگ سیاح جبکہ خیبر میں رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو سو وسط تو عام دیا جنگ عہد جنگ ہنیر میں جب بعض صحابہ اکھڑ گئے اور رسول اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر باغ گئے اور ان دونوں جگہوں میں حضرت ابو بک صدی کے ساتھ رہے رسول حضرت ابوسدی رسول السلام کے ساتھ رہے تمام اہل احیثیت اور مورسم کے اس پر اتفاق ہے کہ حضرت ابو تمام غذا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور اب اس زبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد بن عمر بن سے, جلاتا سے سوال کیا مجھے بتائی کہ مشکی کی نے ابوا بن ابھی موہیت نے آ رسو اشرم کی گردن پر کپڑا لپیٹا اور زور سے آپ کو گلا گھونڈنا شروع کیا اچانک حضرت ابو بکر انہوں نے حضرت بن ابھی موہیب کا کدا پکڑ کر اس کو رسو اشرم سے پرے دکھے رہ نے کہا لوگوں کا تم ایک ایسے شخص کر رہے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلائل اور مجداد لے کر آیا ہے سہان اللہ اوکے جناب اوکے تو کوئی ہے کی باتیں سننے والا کوئی ہے جناب اچھا میں تھوڑے سے بنا کے بیان کروں گا حضرت وہ کس دیجیے اللہ تعالیٰ کی حضرت عبدالرحمن بن اوف بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنت میں ہے عمر جنت میں ہے عثمان جنت میں ہے علی جنت میں ہے طلحہ جنت میں ہے زبیر جنت میں ہے عبد الرحمان بن اوب جنت میں سعد بن ابی اوقاضنت میں سعید بن زید جنت میں ہے عبید بن ذرا جنت میں ہے حمید بن بنانت بیان کرتے ہیں جبرین رسول وسلم کے پاس وہی لے کر آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم <witch> علی اللہ تعالیٰ پر سلام پڑتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ عتیق بن ابھی کہافا کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہتے کہ رسول اللہ تعالی رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم خطرت صدیق کے سوا تمام مسلمانوں پر احتیاف فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اگر تم نے رسول کی منتظر کی تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی جب کافر نے رسول کو بے وطن کیا اور وہ دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے حضرت ابو شہید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دو وزیر آسمان والوں میں سے ہیں اور دو زمین والوں میں سے آسمان والوں سے دو وزیر اجبراہیل المکاہر ہیں اور زمین والوں میں ابوبکر بکر اور رومر ہیں پھر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر بلند کر کے فرمایا اہل علی کو جنت کے نیچے درجے والے اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ستاروں کو آسمان میں دیکھتے ہیں سبحان اللہ اور ابو بکر اور عمر اے اہلی میں سے. حضرت زبیر، عثمان، عبد بن یہ سب رنگ رج... کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے رجلانوں. اور حضرت ابو بکر نے سات ایسے غلاموں کو خرید کر ادا کیا جن کو اسلام لانے کی پیدائش میں عذاب دیا گیا تھا ان سات میں سے حضرت بلال حضرت عامر بن فہیرہ باقی غلاموں اور باندھیوں کا ذکر قریب آ رہا ہے حضرت علی بن بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر اور عمر کو دیکھ کر فرمایا انبیاء اور مسلم کے سوا اہل جنرل کے تمام ابرین اور آخری کے آدھی عمر لوگوں کے یہ دونوں سردار ہیں سبحان اللہ تھینک <tlesen> یو <tlesen> حضرت انس بیان کرتے ہیں نظوی کریم سرسلم نے زمین سے سات کنکریاں اٹھائی تو وہ آپ کے ہاتھ میں تصویر کرنے لگی پھر آپ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں کنکرے حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں اس طرح کرنے لگی جس طرح نبی پاک کے ہاتھ میں کر رہی تھی پھر آپ نے وہ حضرت عمر کے ہاتھ میں ڈال دی تو وہ حضرت عمر کے ہاتھ میں بھی اسی طرح کرنے لگی جس طرح حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں کر پھر آپ نے وہ حضرت عثمان کے ہاتھ میں اسی طرح کرنے لگی اس طرح ابو بکر اور عمر کے ہاتھ میں کر رہی تھی سبحان اللہ حضرت ابو حرانہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا آج صبح تم میں سے کون روزہ دار ہے ابو بکر نے کہا میں آپ نے فرمایا آج تم میں سے کسی نے ست کری وہی پرانی حدیث ہے جو اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے اکرم ابن خالد بیان کرتے ہیں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون فتوہ دیتا تھا انہوں نے کہا ابو بکر عمر اور ان کے سوا میں اور کسی کو نہیں جاتا ابو شعید خریدی بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دنیا اور اپنے پاس رہنے کے اختیار تھے تو اس شخص نے اللہ کے پاس رہنے کو اختیار کر لیا وہ سر یہ سن کر رونے لگے ہم کو تعجب ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اختیار دینے کی خبر دی اس میں رونے کی کاوت ہے دراصل جس شخص کو اختیار کیا تھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ابو بکر ہم سب سے زیادہ عالم تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام امت رہو لوگوں میں سے جس شخص سے نے اپنی صحبت اور معاذ سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کیا ہے وہ ابو بکر ہے ابو بکر کے سوا اور کسی سے دروازہ باقی نہ رہنے دیا جائے سبحان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اللہ اللہ اکبر میں یہ بیان کرتے حضرت ابو بکر سی جی کی مدع کی جاتی تو آپ کہتے ہیں اللہ سے تو مجھے مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور میں لوگوں کی منسبت خود کو زیادہ جانتا ہوں اللہ مجھے ان کے گمان سے بہتر کر دو میرے ان کاموں کو آہ بس جن یہ نہیں جانتے اور ان کے کال سے میرا مواضع نہ کرنا حضرت ابو بیان کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی شخص کے مال نے وہ نفر نہیں دی جو بکر کے مال نے نفر دیا حضرت ابو بکروں نے لے کر کہا رسول اللہ علیہ وسلم میں اور میرے ما, میرا مال آپ ہی کا تو ہے شو بھی بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی سور بکر آئے دو سو اگر تم ظاہر کر کے خیرات دو تو کیا, کیا وہ کیا ہی اچھا ہے اگر تم اسے چھپا اور فقیروں کو دو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے حضرت تمہارے لوگوں کے سامنے اپنا آدھا مال لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ابو بکر سب سے چھپا کر اپنا سارا مال لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اپنے کے لیے چھوڑا کہا اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تمہ نے کہ تم پر میں اور میرے گھر والے فدا ہوں تم نے کہ ہر باب میں ہم سے آگے بڑھ گئے سبحان اللہ واہ جی واہ واہ واہ واہ جی واہ کیسے جناب آپ سب لوگ زندہ ہیں مولی صاحب ویلکم ٹو درون جناب وعلیکم السلام زید بن نے والد سے اور وہ حضرت عمر سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا اس دن میرے پاس کافی مال تھا میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں حضرت ابو بکر پر صبک کر سکتا ہوں تو آج تک کر جاؤں میں آدھا مال لے کر آ گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھا اے, اے اپنے اہر کی لکھائے چھوڑا میں نے کہا اتنا ہی حضرت ابو بکر اپنا سارا مال لے کر آ گیا آپ نے فرمایا ابو بکر اپنے کی لکھائے چھوڑا ابو نے کہا میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ چھوڑا آ کیا بات ہے جناب کیا محمد زوری باتیں ہیں یار اور وہ بیان کرتے ہیں ابو بکر اسلام لائے تو ان کے پاس چالیس ہزار درہم یا دینار تھے انہوں نے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا سات ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جن کو اسلام لانے کی بادشاہش میں عذاب دیا جاتا تھا ان کے نام یہ ہے بلال عامر بن فہیرہ زنیرہ مہدیا اس کی بیٹی بنو مومل کی باندھی اور ام ابیز حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ وہ اتنا بینا بوڑیا کا کام کاج کرتے تھے ان کے گھر میں پانی بھرتے تھے ایک دن گئے تھے کوئی کام وہ پہلے کر چکا تھا پھر کئی دن ای ہوتا رہا آخر ایک دن وہ شخص کی گھات میں رہے تو حضرت بوبکر تھے یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ خلیفہ تھے آہ اللہ اچھا حافظ جم نے عبد البر مالکی لکھتے ہیں جس روز رسول اللہ علیہ وسلم کے مثال ہوا اسی روز سقیقہ بن اسدہ میں حضرت بوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی خلافت کی گئی پھر اس کے ایک دن بعد منگل کے روز عام بیعت کی, کی حضرت کے بل حضرت کے چند لوگوں اور قریش کی, نے بیعت نہیں کی پھر حضرت کے علاوہ باقی سب نے بیت اس کی تمام قریش نے کولیا کے کو قریش میں سے حضرت علی حضرت زبیر طلح خالد بن سعید بن آس رج نے ابتدان بیعت نہیں کی تھی بعد میں بیعت کر لی کولیا کے کو حضرت علی نے حیات فاطمہ میں بیت نہیں کی پھر بیت کر لی پھر کے آکام خسن تارکین کی تعریف کرتے ان کے فضائل بیان کرتے ابو عبید بن, حکم بن حجل بیان حضرت عبو بکر نے حضرت علی بوبکر عمر پر فصیلت دے گا میں اس کو وہ سزا دوں گا جو جھوٹے کو سزا دی جاتی ہے سبحان اللہ حضرت ابو بکر پیر کے دن بائیس ہجری کو فوت ہو گئے حضرت عبو بکر نے وسیع کی تھی کہ ان کی سوجا اسما, اسما بنت امیز غسل لے سو انہوں نے غسل دیا حضرت عمر میں خطاب نے حضرت عمر عثمان طلحہ عبد بن قبر میں اترے جنہیں رات کے وقت حضرت عائشہ کے حجر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں دفر کیا گیا اس پر اتفاق ہے کہ وفات کے وقت ان کی عمر تریسر تھا جو خلافت کا عرصہ گزار کر ان کی عمر سرم کے عمر کے مساوی ہوگی ان کے انگوٹھی پر نام قادر اللہ نقش تھا حضرت عائشہ جو حضرت, جو حضرت عبو بکر نے تاحیات کو شیر نہیں کہا انہوں نے اور حضرت عثمان نے زمانے جہلیت میں اپنے اوپر شراب حرام کر لیا تھا اللہ جلال الدین سید سعیت سید رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبخص صدیق کے خلافت میں جو اہم امور واقع ہوئے وہ ہے تلشکر اساموں کو روانہ کرنا مرتدین مانی نے زکات اور مسلمہ قذاب سے قضاء کرنا قطال کرنا اور قرآن مجید کو جمع کرنا اسماعیلی نے اپنی صنعت کے ساتھ حضرت عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے وسطار کے بعد بعض عرب لوگ کے لوگ ہو گئے انہوں نے کام نماز پڑھیں کے زکاط نہیں دیں گے پھر میں حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور کہا ہے رسول اللہ کے خلیفہ لوگ ویسی جانور کی طرح ان کے ساتھ نرمی کیجیے حضرت ابوبوکر نے کہا تم سے مدد کی توقع رکھتا تھا تم مجھے رسوا کرنے آئے گا تم جہلیت میں سخت ہے اور اسلام میں کمزور پڑ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال ہوگی اور وہی منقطع ہوگی اگر انہوں نے مجھے ایک رسی بھی دینے سے بھی انکار کیا تو جب تک میرے ہاتھوں میں تلوار ہے میں ان سے قتال کروں گا بعض علماء نے کہا نے کہا صحابہ میں سب سے پہلے اختلافی ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا دفن کیا جائے بعض نے کہا ہم آپ کو مکم میں دفن کریں گے بعض نے کہا ہم آپ کو مسجد نبی میں دفن کرے گا بعض نے کہا بکی میں نے کہا بیدر المقدس میں جو متھر امبیا ہے حتیہ ابوب کے سلیقول نبی کو اس لیے دفن کیا جاتا ہے جسے جی کو وہ فوت ہوتا ہے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراثلاف ہو تو آپ نے فرمایا نبی کریم سلم فرمایا ہم گروہ امبیا کو, کو کوئی وارث نہیں بنایا جائے گا ہم نے جو کچھ ترک کیا وہ صدقہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ویلکم جناب امام دہی ابن عساکر نے حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ایک دن حضرت ابو حریرہ نے کہا بخدا اگر ابو بکر خلیفہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ ہوتی اور جملہ تین بار دہرایا جس سے پوچھا کہ ابو حریر تم بات کیسے کر رہے انہوں نے کہا رسول صلی اللہ السلم نے حضرت اسامہ بن جید کی قیادت میں سات سو افراد کے لشکر شام کی طرف روانے کیے جب یہ زی خشپ پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے مدینہ کے گرد اعراب مرتد ہو, مرتد ہو گئے تب رسول اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حضرت ابو بکر کے پاس ہے اور کہا لشکر کو بلاؤ یہ لوگ روم کی طرف جا رہے ہیں مدینہ کے گرد اعراب یا اراب جو ہے تو مرتد ہو چکے حضرت ابو بکر نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر درندے لوگوں کی ٹانگیں بھی کھینچتے تب بھی میں اس لشکر کو واپس نہیں بلاؤں گا جس کو رسول اللہ علیہ وسلم روانہ کر چکا ہے سبحان اللہ تب لوگ ارتجاج کے ارادہ رہتے تھے انہوں نے کہا یہ کہا اگر ان کے پاس قوت نہیں ہوتی تو ایسے ملشکر روانہ نہ کرتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے سبحان اللہ جنا اور جب مسلمانوں نے رومیوں کی شکست دی دی اور فتح کا کے ساتھ لوٹا ہے تو وہ اسلام پر ثابت قدم رہے اسی سال کے آخر میں حضرت بوبکے صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو مسلمہ بن قذاب سے قتل کری یہ ماما بھیجا جنگ میں ستر صحابہ شہید ہوئے بالاخر حضرت ویشی نے مسلمہ کو قتل کر دیا بارہ ہزرے میں حضرت بوبکر نے علامہ بن حضر کو بحرین بھیجا اور متدین سے جنگ کی اور مسلمان فتح ہوئے اکرمہ بن اب جہل کو عمان کے مرتدین سے قتل کے لیے بھیجا اور مہاجرین بن کو اہل نظیر کے مرتدین سے جنگ کے لیے بھیجا مرتجیم کے قطار سے فارغ ہونے کے بعد حضرت بھوبکر نے حضرت خالد کو بحثرا بھیجا اور ابلا کو فتح کیا اور عراق میں بدائن ایک کسرہ کو فتح کیا اسی سال حضرت ابکر نے حج کی حضرت عمر بن بنار کی قیادت میں شام کی طرف کیا جماعتی الر تیرہ ہجری میں مسلمانوں کو فتح ہوئی فتح کی بشارت حضرت البوبکر کو اس وقت پہنچائی گئی جب ان کی آیاد میں آخری رمک رہ گئی تھی سبحان اللہ حیات میں وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ساتھ یار لوگوں کو بھی بلتے بھی جائیں گے لوگ کہاں جا رہے ہیں یار لوگ آئے نہیں نہیں کیا مستے پریشان ہو گئے لوگ خف ہو گئے لوگوں کو انوائٹ کرتے جائیں بھائی لوگوں کو انوائٹ کرتے جائیں اللہ اللہ یار اپنی لسٹ میں دیکھیں جو جو لوگ نہیں ہے ان کو بلائیں بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا اکبر ایک سیکنڈ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو بناتے حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت ابوبکر کو اللہ نبوی اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں کے اس موقف پر دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر کی خلافت و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کوئیسری نہیں ہے ویلکم جی پی ویلکم سائلنٹ روم یوم ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ منایا جا رہا ہے آپ لوگ اپنے نیک یہاں پر پار کر دیں جی پی آپ روم میں ہیں سالن بھائی آپ ہیں اچھا وہ آ رہے ہیں واپس گریٹو آپ ہیں جناب روم میں چلے اس حدیث میں الہ سنت کے موقع پر دلیل تو ابو بکر کی خلافت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنجر سری نہیں ہے بلکہ حضرت ابو بکر کی خلافت اجماع صحابہ سے منعقد ہوئی اگر حضرت ابو بکر اور کسی اور شخص کے خلاف نبی کریم سلس... کے... کی خلافت اور نبی کریم صلیم کی کوئی نس ہوتی تو مہاجرین انصار کا خلافت کے متعلق کوئی نظر نہ ہوتا کیونکہ جس شخص کے متعلق خلیفہ بنائے بان... کی سریتی ہوتی اس کو مقدم کر دیا شیعہ علماء نے جو دعویٰ ہے کہ حضرت علی کی خلافت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نس کی اور آپ نے حضرت علی کی خلافت کے لیے وصیت فرمائی یہ باطل ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے. حضرت علی کے زمانے سے لے کر اب تک مسلمانوں کو اس پر اتفاق ہے کہ حضرت علی کے لیے وصیت خلافت کا دعویٰ بالکل باطل ہے اور سب سے پہلے عزت علی نے اس کی دعوی تخصیقیوں نے جب انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے پاس اس صحیفہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور اس میں دیت اور غلاموں کو آزاد کرنے کے متعلق احکام ہیں صحیح بخاری اور اگر حضرت علی کے پاس خلافہ سے متعلق کوئی نش وثیت ہوتی ہے تو وہ اس کا ذکر کرتے حضرت حالانکہ حضرت علی نے کسی, بھی کسی دن بھی کسی نش وصیت کو پیش نہیں کیا اور نہ ان کے علاوہ کسی اور نے ذکر کیا ہے اچھا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ اور مسلمان, مسلمان بکر کے سوا اہرے کی خلافت کا انکار کر دیں گے اس حدیث میں بھی عزد البکر لامن نوی اس کی شرح میں لکھتا ہے کہ ابو بکر کی خلافت اور واضح دلیل ہے اور مستقبل کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے اور اس میں یہ پیشگوئی ہے کہ خلافت کے معاملے میں مسلمانوں میں نظاہ ہوگا اور حضرت ابو بکر کے علاوہ مسلمان کسی کے خلافت پر متفق نہیں ہوں گے حضرت عائشہ کے بھائی کو اس بلایا تھا کہ وہ مکتوب لکھ دیں گے کیونکہ نبی کریم کے لیے جانا دشوار اور مشکل تھا کیونکہ آپ جماعت سے نماز پڑھنے میں بھی نہیں جا رہے تھے آپ نے نمازوں میں حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا تھا یہ حدیث حدیث کرتاث کا بھی جواب ہے کیونکہ شیو علماء کہتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ اور قلم منگوایا تو آپ حضرت کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے ہم کہتے ہیں کہ نہیں حضرت ابو خلافت لکھوانا چاہتے تھے اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے سوحان جناب تم لوگوں میں سے قرآن عظیم شان سورہ نور آئے تو تم لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا اگر وہ انہیں زمین میں ضرور بے ضرور خلافت کا فرمائے گی جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی گئی اور ان کے جس دی ان کے جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کر لیا اس کو مضبوط کرے گا اور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو ضرور امن سے بدل دے گا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دیں گے امام راجی اس آئت کی لیتے ہیں آیت خلفائے اربا کی امامت اور دلال کرتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ایمان والوں اور نیکوکاروں پر سے, سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اور ان کو زمین پر خلیفہ بنائے گا جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا ہے اور یہ کہ ان کے پسندیدہ دین کو مضبوط کرے گا اور ان کے حال کو خوف کے بعد امن سے بدل لے گا اور یہ بات بدہت معلوم ہے کہ لوگوں سے وعدہ کے وصال کے بعد پورا ہوگا کیونکہ کسی اور کو خلیفہ بنانا سلم کے وصال کے بعد ہی ہو سکتا ہے یہ بات قرآن مجید اور احادیث طرح سے معلوم ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی مبوض نہیں ہوگا کیونکہ آپ خاتم نبین ہے اس سے معلوم ہو کہ یہاں خلیفہ بنانے سے مراد امام بنانا ہے یہ بات تاریخ سے معلوم ہے کہ ان اصاف کے ساتھ یعنی جن کے دور خلافت میں دین مضبوط اور خوف کے بعد امن حاصلو و خلیفہ بنانے کا حضرت بکر عمر اور عثمان کیا میں واقعہ ہوا کیونکہ ان کے زمانے میں فتوات حاصل ہوئی اسلام کی تبلیغ وہ اشاعت ہوئی اور دین کو غلبہ حاصل ہوا دشمنان اسلام سے عظیم امن حاصل ہو اور یہ دو وصف وعلیکم السلام اب نے نہیں ڈراپ کرتے جائیں یار یہاں پر لوگوں کو اور یہ دو وسعہ فضل تلیز غیر ترنگ کے دورہ خلافت میں حاصل نہیں ہوئی کیونکہ ان کو کفار کے خلاف جہاد کرنے کی فرصت نہیں ملی ان کا تمام وقت اپنی خلافت کے مخالف مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے میں گزرا اس سے واضح ہوگا کہ آیت خلاف ثلاثہ کی خلافت کی صحت اور اقائت پر دراوت کرتی ہے استدلا مسکر پر شیعہ علماء کے اعتراضات کے جوابات پہلا اعتراض یہ کہ اسا ظاہری معنی مراد نہیں ہے کیونکہ اساحت کا تقاضہ ہے کہ ہر ایمان والے نیکوکار کو خلافت حاصل ہو کیونکہ حالانکہ ہر مومن کو خلافت حاصل نہیں ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ ان لذینیز کے لیے اور یہ خطاب باز مسل... باز مسلمانوں سے ہے, کل مسلمانوں سے نہیں ہے دوسرا اعتراض کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ ان کو زمین پر خلیفہ بنائے گا سے مراد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر آباد کرے گا اور ان کو زمین پر کارہ حیات کرنے کی قدرت دے گا اور ان سے اللہ تعالیٰ کے خلافت مراد نہ ہو جیسے کہ اس سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر آباد کیا اور ان کو زمین پر کام کاج کرنے کی قدرت دی ان کو زمین پر خلیفہ بنانا بطور امامت نہ تھی اس کے واجب تو کہ سالم مومن کو خلیفہ بنانے سے بھی یہی مراد ہو کہ امام اور نہ رسول بنانا اس کا جواب یہ کہ استعد میں سالم مومن کو زمین پر خلیفہ بنانے کی خبر بطور بشارت دی گئی اس لیے ضروری ہے کہ بشارت زمین پر آباد کرنے کے معنی کے مغائر ہوں کیونکہ اس معنی میں اس خلافت تو تمام مسلمانوں بلکہ کافروں کو بھی حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا جس طرح سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تو جن صالحین مومجن کو پہلے خلیفہ بنایا تھا یہ کبھی نہیں وہ یہ کبھی نبی ہوتے تھے اور کبھی امام اور ہر دو صورت میں ان کو خلافت بانی حکومت ملتی تھی تیسرا اعتراض کی حسایت میں خلافت کو خلیفہ رسول پر محمول کرنا جائز نہیں کیونکہ تمہارا مذہب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا حضرت علی سے روایت ہے کہ میں تم کو اس طرح چھوڑتا ہوں جس طرح تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بکواس کر رہا ہے تیری اچھا تیری اپنی بہن کی حضر کا نظر آنے لگ جاتی ہے ان کو باؤنس نہ کرے بیٹھے رہنے ڈیجیٹل حضرت اپنا بہن نظر آتی ہے ہر جگہ تمہیں اپنی بہن نظر آتی ہے اچھا تیسرا اعتراض شیعہ مردود و لانتیوں کا ہے کہ اس آئیت میں خلافت کو خلیفے رسول پر محمول کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ تمہارا مذہب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا اور دلی سے روایت ہے کہ میں تم کو اس طرح چھوڑتا ہوں جس طرح تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑتا ہے اس کا جواب یہ ہے چند کہ ہمارا مذہب یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شخص کو خلیفہ شخص طور پر خلیفہ نہیں کیا لیکن رسول صلی اللہ علّہ وسلم نے خلیفہ کے اوساف بیان کیے ہیں اس لیے ان خلفۂ کے متعلق یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلیفہ بنائے اور ان اصاف کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا خلیفہ بنائے یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے حضرت محبوب کشی کی شدید سے کہا یا خلیفت رسول اللہ اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا اس سے مرادی کے خلیفہ کے اصاف اور شرائط بیان کیے چوتھا اعتراضیوں کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایسا خلیفہ نہ ہم کی جو زمین سے علی حضرت علی مراد ہو اور بعض اوقات تعظیم واحد کو جمع سے تعبیر کر لیا جاتا ہے جیسے کہ کی آیت ناظری زکاة اور حضرت نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رقو میں زکات ادا کرتے ہیں اس کا جواب ہے کہ واحد کو جمع سے تعبیر کرنا خلاف اصل ہے علاوہ ازی ہم پہلے بیان کر چکے کہ اس آیت میں جن کو خلیفہ بنانے کی بشارت دی ہے ان سے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کے اہل خلافت میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین کو مضبوط کرے گا اور ان کی حالت خوف کو امن سے بدل لے گا اور یہ وعدہ صرف خلفا ثلاثہ کے اہم میں پورا ہوا اور کے دور میں اسلام کے نشو و اشاعت اور اسلامی فتوحات ہوئی حضرت علی دور تو بھامی خان جنگی کا دور تھا پانچواں اعتراض یہ ہو سکتے کہ لے میں ہم زمیر سے بارہ امام برادری جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ جن سے خلافت کا وعدہ کیا ہے ان سے دنیا میں مسلمانوں کے قوت اور اسلام کے نفاظ کا وعدہ کیا ہے اور عمل ان بارہ اماموں کی خلافت منعقد ہوئی ہاتھوں اسلام کو قوت اور شوقت حاصل ہوئی سانی نے وعدہ ان مسلمانوں سے کی گئی جو رسول حسم کے عہد میں موجود تھے اور بارہ امام آپ کے عہد میں موجود نہیں تھے سبحان اللہ, سبحان اللہ اللہ واہجیو آج ان کی ماں مر گئی آپ وعلیکم السلام آج جی شیئن امام مر گئی عمران بھائی آپ کو اچھا لگ رہا ہے یہ جی؟ آپ کو اچھا لگ رہا ہے کچھ واہجیو بات ہے ذرا اچھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر حضرت علی کے بیت کرنے کا کتب شیعہ سے ثبوت یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آ, آپ کو اس سے اتفاق ہو رہا ہے کچھ آپ کے ذہن پڑ رہا ہے پلڑ پڑھ رہا ہے آپ کو اچھا اچھا اچھا شیخ ابو جعفر کو لینی اچھا ابو جعفر کولینی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو جعفر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی تو جو کیا سو کیا امیر اور کو اپنی طرف لوگوں کو دعوت دینے سے ان کے سوا کوئی چیز مانے نہیں تھی کہ وہ لوگوں پر شفیق تھے اور ان کو خوف ہے کہ لوگ اسلام سے مرتب ہو جائیں گے بتوں کی بات کریں گے لا الہ اللہ محمد رسول کی گواہی نہیں دیں گے اور حضرت امیر المومنین علی کے نزدیک لوگوں کو ابو بکر کی بیعت پر برقرار رکھنا اس سے زیادہ پسندیدہ تھا کہ وہ تمام لوگ اسلامی سے مرتب ہو جائے البتہ وہ ہلاک ہو گئے جنہوں نے حضرت امیر المومنین کے بکوس کی وجہ سے حضرت ابو بکر سے بیت کی جن لوگوں نے ایسا نہیں کہ وہ بغیر علم کے حضرت امیر المومنین کی اداوت کے بغیر حضرت ابو بکر کے داخل ہوئے تو ان کے فیل کو کافر کرتا ہے ورنہ اسلام سے خارج کرتا ہے اسی وجہ سے حضرت علی اپنے معاملہ کو مخفی رکھا اور چونکہ ان کو مددگار نہیں ملے اس لیے انہوں نے مجبوراً بیتھ کر ان کا حال ہے جناب تو ان کی سجی سے کیا چیزیں ثابت ہوتی ہیں نمبر ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگ اسلام پر قائم تھے اور شیعہ کا یہ کہنا باطل ہے کہ آپ کے پردہ کرنے کے بعد سب مرتد ہو گئے کیونکہ حضرت علی کو اپنی بیعت کی دعوت دینے سے یہ چیز مانی تھی کہ کہیں سب لوگ مرتد نہ ہو جائے نمبر دو حضرت علی کے بغض کی وجہ سے حضرت ابو بکر کی بیعت کو کرنا ہلاکت ہے اور ورنہ نہیں جن لوگ نے حضرت علی سے اداوت کے بغیر ابو بکر سے بیت کی ان کا یہ فیل کوفر ہے نہ اسلام سے خروج ہے ٹھیک ہے حضرت علی کے استقاع کے خلافت کے دعوے پر ان کا کوئی مددگار نہیں تھے اس وجہ سے انہیں مجبوراً بیعت کر لی حضرت علی کے بیعت کرنے کی ایک اور تصویر جو شیعہ مورخی نے کھینچی وہ یہ ہے احمد بن ابو یعقو بیان کرتے ہیں حضرت روایت بھی پڑھتے ہیں اس روم میں ابو بکر اور عمر کو خبر منچ کے مہاجرین اور انصار کا گروہ تالے کے ساتھ ہے اور پیغمر خدا کے صاحب کے گھر وسلم جمع ہو گئے ابو بکر عمر اگروہ کے ساتھ آئے اور ان کے گھر پہ جمع ہو گئے علی باہر آئے زبیر نے تلوار حمائل میں رکھ لی عمر ا... نے زبیر کے ساتھ کشتی کی اور ز... کشتی کی اچھا اور زبیر کو اٹھا کر زمین پر دے مارا ان کی تلواروں کو توڑ کر زمین پر پھینک کے بعد میں حضرت فاطمہ کہنے لگی بخدا تم لوگ چلے جاؤ ورنہ میں بال کھولوں گی اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کروں گی پھر وہ لوگ چلے گئے اور جو لوگ گھر میں تھے وہ بھی چلے گئے اور چند روز بات بعد سب نے کے دیگر بیت کر لی ہے حضرت علی نے چھ ماہ کے بعد بیعت کی کوئی ہے کہ چالیس روز تک بیت نہیں کی فروغ کافی اور تاریخی یقوبی دونوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت علی کے دعوے سے استحکام کے خلافت میں ان کا کسی نے ساتھ نہیں دیا تمام مسلمانوں حضرت کے بیت کر لی تھی فروغ کافی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی نقتد ہے تاریخ حقوبی سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے چالیس روزان بہ کی چھ ماہ بعد ٹھیک ہے حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اپنے معاملہ میں اور کے تو دیکھا کہ میرا اطاعت کرنا میرے بیت لینے سے پہلے واجب ہو چکا ہے میری گردن میں دوسرے کی بیعت کرنے کا عہد ہے یہ تمام شین روایت ہم پڑھ رہے پرثر کر دو تو بہتر ہے اچھا کون بھائی, بھائی, بھائی اچھا جناب آ جی عمران بھائی مائک پہ آج مائک پہ آپ کی رفرقت السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آواز میری ونیلائن کو سنی لائن بھائی. بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے ذرا ٹیکس میں لکھیں جواب دیں ٹیکس میں جناب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو جن لوگوں کو یہ پاکستانی سیشن میں روم نظر نہیں آ رہا تو وہ اوپر جا کر نا آل لینگویجز کر لیجیے آل لینگویجز کریں گے تو اس میں آپ کو یہ روم نظر آ جائے گا چلو جی ان کو وائس ہی نہیں آ رہی ابھی ہم تھوڑا سا صحابہ کرام کی فضیلت تمام صحابہ کی فضیلت کے حوالے سے ہم سنتے ہیں اب آری سن لائیں بھائی آواز آپ کو میری سننے کا صاف کرو آپ نہیں ان کے میرے نیٹ ویٹ کا مسئلہ ہے اس وجہ سے اچھا آپ کو ایڈمن سے جوائن کرنا تو آتا ہے نا روم ایز این ایڈمن جوائن کرنا تو آتا ہے آپ کو اچھا ویسے اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا روم کیٹیگریز میں آپ کو یہ روم نظر نہیں آ رہا تو آپ اوپر جا کر آل لینگویجز کر لیں بھائی ایشیا ایشیا میں سے پاکستان پاکستان میں اگر آپ کو نظر نہیں آئے یہ روم تو آپ اوپر آن لائن کر لیجئے تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا حسین اللہ تعالی یقل القال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ترنی سم الزینہ یلون سم الزینہ یلون کالا عمران پلا ادری کر امام بخاری نے اسے کتاب فضائل صحابہ میں نقل کرا ہے باپ فضائل صاحب النبی میں حاضر عمران بن نسیم نبی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ پھر جو ان کے بعد ہوں گے اور پھر جو ان کے بعد ہوں گے حاضر ابران نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد دو زمانوں کا ذکر فرمایا یا تین زمانوں کا پھر فرمایا پھر تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو گواہی دیں گے حالانکہ ان سے دوائی طلب نہیں کی جائے گی وہ خیال کریں گے حالانکہ وہ امین نہیں بنائے جائیں گے وہ نظریں مانیں گے مگر پوری نہیں کریں گے جسمانی اعتبار سے وہ خوب موٹے تازے ہوں گے آج دیکھ لیں جناب آج کل موٹے تازے کون ہوتے ہیں ٹاپ پر آپ جائیں گے جناب تو آپ کو اور لینگویج کا نظر آئے گا ایک منٹ آپ کو بتاتا ہوں اور لوم کھلیں اس میں آپ کو جناب لکھا ہوگا ایک ریسرچ چیٹ روم اس کے براؤر میں اپ کو کوئی نہ کوئی لینگویج نظر ا رہی ہوگی اس کو اپ شل... کلک کریں گے نا تو سب سے ٹاپ پر اور لینگویج لکھا ہوگا تو उधर یہ او پر جائیں تو انشاءاللہ اپ کو مل جائے گا۔ ان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ وسلم خیر امتی کن الذين يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم یجئ قومن تسبک شہادت و بیان فرمایا میری امت کے بہترین لوگ اس کرن یعنی زمانے میں ہیں جو میرے قریب ہیں پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن میں سے کسی ایک کی گواہی اس قسم پر سابق ہوگی اور اس قسم اس کی گواہی ثابت ہوگی اس کی قسم اس کی قسم پر ثابت ہوگی اور اس کی قسم اس کی قسم پر ثابت ہوگی یعنی قسم بھی توڑیں گے اور دواہی کی پروا بھی نہیں کریں گے یہ حدیث جو ہے مسلم شریف میں ہے کتاب الفضائل صحابہ با فضائل صحابہ میں یہ حدیث موجود ہے ان عاشر رضی اللہ تعالی رجل النبي السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ عمران بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہلو آپ کے ہاتھ سے لگتا مائک چھوٹ گیا ہے ہلو عمران بھائی ہاں جی ون ون ون ٹو کو میری آواز آ رہی ہے وہ سلائے گا تھا مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس بک پڑھی جا رہے ہوں گے پڑی جا رہے ہوں گے اب وہ روم میں نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے ان کا مائک ڈراپ ہو گیا لیکن وہ پتانی نہیں ڈی نہ السلام علیکم کیا ہوا ہے السلام علیکم کیا ہوا عمران بھائی کہاں پہ عمران بھائی کو میں کس طرح باس کروں وہی وہ تو کے اندر ہے تو ان کو پی ایم کر دینا یار اگر وہ ڈراپ ہو گیا تو بھائی ہو. ویلکم ٹو روم رضا آپ روم میں ہیں سنی لائن آ گئے عمران بھائی آ رہے ہیں وعلیکم السلام و رضا میرا چیزیں کب آ رہی ہیں میری چیزیں ابھی تک نہیں آئی کیا بات ہے خیریت ہے واٹ ڈی مین بائی وہ ہری اب مین I know لیے جی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کوئی نہیں بات بتائے مجھے آپ یار ایک منٹ میں ایڈمن کی سیٹ سے آ جاؤں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ روم میں ایڈمن ہی نہیں لو جی کر لو اور میں لوگوں کو انوائٹیں کر رہا ہوں یہ میرا حال ہے یہ میرا آر ہے یار ہاں جی السلام علیکم یار یہ کیا چکر ہے یہ لوگ کہاں ہیں آج عمران بے گیوں یار تو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ امید ہے کہ میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی آپ لوگوں کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہوگی کیسے ہیں جناب نظر لگ گئے جناب مجھے کیا کریں جناب میں مائک پر تھا ایک سے ڈی سی ہو گیا پھر کنیکٹ ہوا پھر ڈی سی ہو گیا پھر کنیکٹ ہوا پھر ڈی سی ہو گیا لگتا ہے جناب طوفان کا اثر شروع ہو چکا ہے کوڈ میں نے آپ لوگوں کو دے دیے جناب وہ کیا نام ہے تمجن بھائی اور آپ لوگوں کو کوڈ دے دیے ہیں اچھا بی سی گیم چلو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ خاک مدینہ بھائی کیسے ہیں جناب چلو جناب آگے سنتے ہیں ہم سابلم ری مجمعین کے فضائل سن رہے تھے جزاک اللہ انجاب ان نبی مقالا لا تمس مکالا لاتمسنارو زانی رانی او را من رانی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسلمان کو جہانم کی آگ نہیں چھوے گی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے یعنی میرے صحابہ کو دیکھا سبحان اللہ یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کو دیکھنے والے اور ان کو دیکھ جنہوں نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ان کو دیکھنے والے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی سبحد خدر اللہ کال اتو لانی رانی ومن بی و سم توبا لمن امنا بی ولم ی ابو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھا مجھے مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے خوشخبری ہے اور اس کے لیے دوبارہ خوشخبری ہے جو مجھ پر بن دیکھے ایمان یعنی کہ جس نے نبی کریم علیہ کو ایمان بغیر, بغیر دیکھے ایمان لایا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے سبحان اللہ. ان واسل رس اللہ, تعالیٰ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم لا تضال ما دم کم من رانی وسا بنی ولہ تذالہ بخرین ودامہ فی کم من رآ من رن رینی من منصح بنی خار واسط نسخ روایت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا خدا کی قسم تم اس وقت تک بلائی میں رہو گے جب تک تمہارے درمیان وہ شخص باقی ہے جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھا میری صحبت اختیار کی پھر فرمایا خدا کی قسم تم اس وقت تک بلائی میں رہو گے جب تک تم میں وہ شخص باقی ہے جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا اس کی صحبت کو اختیار کیا جس نے میری صحبت کو اختیار کیا یعنی میرے صحابہ اور تابعید اللہ انا لو لم آہ اشا کالا ف کالا ہاہلرف سلئی مغری بلنا نجلی سوتا نکل سنت الى السماء وقال کان کثرن میم یرف راس کلس مئ و کاجم آمنة آمنت للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يؤدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي امام مسلم نے اس کو فضا صحابہ میں کتاب فضا صحابہ میں نقل کرا خاجہ ربی اللہ تعالیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ کے ساتھ نماز مغرب پڑھی پھر ہم نے سوچا کہ اگر ہم یہیں بیٹھے رہیں یہاں تک کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھیں تو یہ بہتر ہوگا وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے رہے پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم بھائی تشریف لائے اور فرمایا تم ابھی تک یہیں ہم نے اس کی اللہ ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی ہے اور پھر ہم نے سوچا کہ ہم یہیں بیٹھے رہیں تاکہ ایشا کی نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا یہ فرمایا تم نے ٹھیک کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ صلی اللہ وسلم اکثر چہرہ اقدد آسمان کی طرف اٹھاتے تھے پھر فرمایا تارے آسمان کے لیے بچھاو ہیں اور جب تارے ختم ہو جائیں گے تو جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ آسمان پر آج یا یعنی نکمت اور میں اپنے صحابہ کے لیے ڈھالوں جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر بھی وہ وقت آئے گا جس کا ان سے وعدہ ہے اور میرے صحابہ میرے امت کے لیے امان ہے اور جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اس حدیث مبارک میں نبی کریم علیہ اللہ نے صابع کرانجمعین کو امت کے لیے امان قرار دیا ہے سبحان اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی برکاتہ بنتے ہوا بھائی کیسے ہیں جناب ٹھیک ہیں خوش ہیں کون آیا جناب کوئی اچھا. الحمد للہ کو لحاظ و ایسا نہیں ان اللہ, بعید قائدن لہم يوم رضی اللہ تعالی سماری کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے جو صحابی زمین کے کسی خطے پر فوت ہوگا تو قیامت کے دن اس خطہ زمین کے لوگوں کے لئے نور اور رہنما بنکا اٹھے گا سبحان اللہ اسے امام ترمیدی نے کتاب المناقب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکل کرا ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نم قال پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم ساعت حتی جل تمس رجل من اصحاب کما تل تمس او نبی طالب علی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ میں سے کسی آدمی کو اس طرح نہ ڈھونڈا جائے جس طرح گمشدہ چیز کو تلاش کیا جاتا ہے لیکن وہ نہیں ملتی ان ابھی ان ابی کال رسول اللہ صلی اللہ, قارا قارا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اس حابی امت امتی فعیدہ اسحابی والد سے روایت کرتے ہیں حضون نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں اور جو میرے صحابہ چلے جائیں گے اور جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو عبداللہ بن حمید نے اپنی مسند میں مسند میں اس نقل کیا ہے صحاب کی مثال ستاروں کی طرح <تصفح> جس سے راستے کی تلاش کی جاتی ہے جس کے قول کو بھی پکڑو گے ہدایت پاؤ گے انضی اللہ تعالی رسول صلی اللہ وسلم یا بحمد انہابق ام دی من ضیل باد من بادن فمن احزا بشئین فہدا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسن سے سنا آج صلی تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے پروردگار سے اپنے صحابہ کے اس اختلاف کے بارے میں پوچھا جو میرے بعد ہوگا تو مشق وہی کی گئی اے محمد آپ کے اصحاب میرے نزدیک ستاروں کی مانند ہیں بعض باز, باز سے روشنی میں افضل ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو ہدایت کی روشنی حاصل ہے پس جس نے ان کے اختلاف میں سے ہیں کچھ لے لیا یعنی کسی بھی صحابہ کے قول و فیل کو اچھا سمجھ کر اس پر عمل کیا تو میرے نزدیک ہدایت پر ہے صبح ایسے امام دلمی نے مثلاً فردوس میں سے نقل کرا حدیث نمبر ہے 3400 فور یعنی ڈبل کسی اختلاف صحابہ میں سے بھی اگر کسی بھی کال کو لے لیا تو اللہ تعالی نے نبی کریم کی طرف وہی فرمائی کہ وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے آپ سنتے ہیں صحابہ کی عزت و حرمت کی حفاظت کا نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا ان جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے قالا خاطہ بنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جابیت فقالا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقام فینا مثل مقام فیکم فقالا احفظونی حشوشتو خاجاب سمرت اللہ کی روایت ہے کہ جابیا کے مقام پر حضر عمر میں خطاب اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اس طرح تشریف فرماتے جیسے میں تمہارے درمیان کھڑا ہوں اور فرمائے میرے صحابہ خیال رکھنا اور پھر جو ان کے بعد لوگ ہوں گے ان کا اور پھر جو ان کے بعد ہوں گے پھر جھوٹ عام ہو جائے گا حتی کہ ایک شخص خود بخود گواہی دے گا حالانکہ ان سے گواہی نہیں لی جائے گی وہ قسم کھائے گا حالانکہ ان سے قسم نہیں لی جائے گی ابن بار شریف کے سے کتاب الاحکام میں یہ روایت موجود ہے اور ساتھ ساتھ نبی کریم صاحب فرمایا کہ ہمارے درمیان اس طرح کے میرا صحابہ کا خیال رکھنا پھر جو ان کے بعد لوگ ہوں گے ان کا اور پھر جو ان کے بعد ہوں گے ان کا یعنی کہ ان سب کو فرمایا کہ ان سب کا خیال رکھنا پھر آپ فرمایا کہ پھر جھوٹ عام ہو جائے گا حتیہ کہ ایک شخص خود بخود گواہی دے گا حالانکہ ان سے گواہی نہیں لی جائے گی وہ قسم کھائے گا حالانکہ ان سے قسم نہیں لی جائے گی مثلا عبی صحبہ کی حدیث ہے اور امام احمد نے بھی اسے نقل کرایا انل ہسا نے اپنا صحابۂ کرام الدوان الله تعالی مجمعین سے فرمایا تم لوگوں میں ایسے ہو جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے راوی کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے کہا کہ نمک کے بغیر کھانا اچھا نہیں ہوتا پھر حضرت حسن نے کہا اس قوم کا کیا حال ہوگا جس کا نمک ہی چلا گیا اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان جابر بن رضی اللہ تعالی کالہ خطا بنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بالجابیت فقال قام فينا رسول الله صلی اللہ وسلم فکسنف قزیب یشف حدر رج الواماشحد و یخلف مایوستاو بن ثمر اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت خاید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے جابیہ کے مقام پر ہم سے خطاب کیا اور فرمایا ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا خواتار بے صحابہ سے اچھا سلوک کرنا پھر جو ان کے بعد آئیں گے اس طرح وہی حدیث ہے جو میں نے کو سابۂ کرام کو برا بلا کہنے کی حرمت کا بیان کتاب جناب یہ اس میں سے کافی ساری احادیث ہیں صلی مطلب. اللہ وسلم اللہ تصبو اصحابی فلاح انا احادا کم انفقہ بسلا اوو دن ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نثيفه امام بخاری نے امام ترمیزی نے ابو دعاء شریف نے کی سے نقل کرا امام بخاری نے فضائل صحابہ میں نقل کرا سے ار ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مروی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو اگر تم میں سے کوئی اوت پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو پھر بھی وہ ان میں سے کسی ایک کہ شیر بھر یا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا سبحان اللہ انا بھی ہرا رات رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله وسلم لا تسبوا اصحابي لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان اعهدك احادا اهدكم انفق بسل احدن ذهبا ما ادرك مد اعدهم ولا نثيفه نثيفه حالد ابردی اللہ نے مروی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو میرے صحابہ کو برا مت کہو بس قسم میں اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی عہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خش کر دے تو پھر بھی وہ ان میں سے کسی ایک کے شیر بھر یا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا یعنی کہ نہ شیر نہ آدھا شیر کے برابر بھی وہ برابری نہیں کر سکتا وہ چاہے وہ عہد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دے تو ان کے برابر بھی نہیں پہنچای اللہ اللہ اللہ اللہ لاتت فمن احب بہم احب بہم پمن اب غداهم اب غداهم في فبي بغدي اب غداهم فمن عزاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذ الله ومن اذ الله فيوشك ان تاخذه امام ترمذي اس کو کتاب مناقب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب باب فی منصب اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی سے روایت ہے فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انھوں کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈھرنا اور میرے بعد انہیں اپنی گفتگو کا نشانہ مت بنانا کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالی کو تکلیف پہنچائی اور جس نے اللہ تعالی کو تکلیف پہنچائی ان قریب اس کی گرفت ہوگی ان قریب اس کی گرفت ہوگی, کی ہوگی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارئتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لا نتو الله على شركم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عرمہ سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ اکرام کو برا بلا, بلا کہتے ہیں تو تم انہیں کہو تمہارے شر کی وجہ سے تم پر اللہ کی لانت ہو امام تنمیزی اس کو نقل کرتے ہیں کتاب مناقب ان رسول اللہ صلی اللہ ماجا آفی فضل من رعان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسیر ابن غالوکن کانت نمر رضی اللہ تعالمہ یقول لاتو صبو اصحاب بن صلی اللہ علیہ وسلم فلا مقام و احدہ خیر املا حر بن ظالوق رضی اللہ تعالیٰ حضر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا صابر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا مت ہو پس ان کے عمل کو ایک لمحہ تمہاری زندگی کے تمام اعمال سے بہتر ہے ان کے عمل کا ایک لمحہ تمہاری زندگی کے تمام اعمال سے بہتر سبحان اللہ, سبحان اللہ یہ روایت ابن بالا شریف میں بھی ہے اور ابن ابی شیبہ میں بھی ہے یہ روایت سبحان اللہ کتنی حدیث ہے کہ ہمارا ان کا ایک پل کا کوئی نیک کام عمل ایک لمحے کا ہماری زندگی بھر کہ اعمال سے بہتر ہے سبحان اللہ جرم کے اعمال نبی کریم اور اسلام تر جہاد آپ کی زیارت کرنا آپ سے علم حاصل کرنا تیمارداری کرنا نماز جنازہ پڑھنا لوگوں کو تعلیم دینا سبحان اللہ ایک روایت اور سناتا ہوں اس کے بعد پیٹا مجن بھائی کو دیتا ہوں میں ایک دو عرص ونعطان في رصبات ان شاء الله ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يقول ساميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال اقرموا اصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر القذب حتى يخلف ال... يخلف الرجل قبل ان يستخلف ويشحد قبل ان يستشحد فمن احب منكم باہبو ختل جننتتیفل ل زمین جم آتا ف شطانہ مال واحدہ دی فہوا منل اس نئیںے ابعاددو والا یخ لوونہ رجلون بیم راتن فنہ ومن سرت حسنته حس فن حضر عمر اللہ نے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ تعالی فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو پھر ان کی جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پھر ان کی جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یعنی کہ ان کے بعد آنے والے پھر ان کے بعد آنے والے پھر جھوٹ ظاہر ہوگا یہاں تک کہ آدمی قسم طلب کیے جانے سے پہلے قسم اٹھا لے گا اور گواہی طلب کرنے سے پہلے گواہی دے دے گا فرض جو جنت کی وسط کا طالب ہے تو اس پر لازم ہے کہ جماعت کو لازم پکڑے جدائی اور تفرت سے بچے بے شک شیطان تنہا ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ دو سے بہت دور ہے اور کوئی آدمی ہرگز کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ملے کیونکہ ان میں شیطان ہے اور جس کو اس کی نیکی خوش اور برائی پریشان کرے تو وہی مومن ہے امام نسائی نے تبرانی نا امام تحاوی نے اس روایت کو نقل کرا ہیں جس کی تارنی وقتا رلی اسابن فضا لی منہم و ذرا و اصحارن و انصارن فمن سب بہوم فلیہ لانت اللہ و ملا اکت وناف اجمعین لا یک بل اللہ من ہم یوم ولا ادلن امام حاکم اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اس کی اصناط جو ہیں صحیح ہیں حت اویم بن سا کی روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے مجھے اپنا پسندیدہ رسول اختیار کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو اختیار کیا پس اس نے میرے لیے ان میں سے بزرا بنائے اور قریبی رشدار دار اور انصار مددگار پھر جس نے انہیں گالی دی تو اس نے اللہ تعالی اس کے فہشتوں تمام لوگوں کی لانت ہو اور قیامت کے روز اللہ تعالی ان کے کسی ہیر ہی پھیر یا دلیل کو قبول نہیں کرے گا ان کے کسی ہیر پھیر, پھیر اور دلیل کو قبول نہیں کرے گا تعالیٰ صلی اللہ سے نقل کرتے ہیں مثلا دیلمی میں مثلا میں عبداللہ بن آباد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی برائی بیان نہ کرو کہ ان کے لیے تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے میرے صحابہ کے محاسن اچھائیاں یاد کرو یہاں تک کہ تمہارے دل ان کے لیے آپس میں اکٹھے ہو جائیں سبحان اللہ تو یہ صحابۂ تعالی تعالیٰ اجمعین کے حوالے سے تھا کہ ان کے ان کو برا بلا کہنے والا ان پر کو اجیت دینے والے کے حوالے سے نبی کریم علیہ فرمایا واپس چلتے ہیں صدیق اکبر سے جناب صدیق اکبر کا مقام مرتبہ عمر البین آس نبی اللہ علیہ نبی نبی صلی اللہ علام ذات الا جیشن ذاتیس سلاسلی فآ تعیت فکل قال عناصولی فکل تو الرجال فقال ابوها ابوہ کل من قال عمر امرب الخطاب فعد رجالن خاص امر بنآی اللہ تعالیٰ نے مربع حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنگ زات زات سلاسل کا امیر بنا کر روانہ فرمایا جب میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی ارس اللہ عورتوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے ساتھ میں نے پھر عرض کی مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس, اس کے والد ابو بکر علی اللہ کے ساتھ میں نے عرض کیا فرمایا بن خطاب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد چند دوسرے حضرات کے نام لیے یہ روایت مطلب علیہ ہے یعنی کہ امام بخاری نے اور امام مسلم نے دونوں نے اس کو نقل کرا ہے آگے حاله بجدار ابي هريره رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل ابو بكر اخذا بتر في صوبي حتى ابد عن ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسى هبكم فقد غامر فسلم فقال اني كان بيني وبين بين ابن الخطاب شيء فاسراته إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبي فأب علي فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بقر ثلاثا ثم إن أم أمرا ندم فأاتى منزل أبي بقر فسأل ثم أسمى أبو بقر فقال لا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فجعال وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتم ما أرو حتى أشفق أبو بقر فجسا على رقب بتيه فقال يا رسول الله والله انا كنتم أظلم مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بآسني إليكم وکال ابوبکری صدا کا وسانی بنسی فہل تاریکی مرر فما ضیا بادہ حید ابودا رضی روایت ہے کہ میں حضور نبی اکرا صدم کے بارگئے اکدر سے بیٹھا ہوا تھا حید ابو بقصدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی چادر کے کنارہ پکڑے حاضر خدمت ہوئے یہاں تک کہ ان کا گٹنا ننگا ہو گیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے یہ ساتھی لڑ جھگڑ کر آ رہے ہیں انہوں نے سلام عرض کیا اور بتایا میرے عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ تکرار ہوئی تو جلدی میں میرے منہ سے ایک بات نکل گئے جس پر مجھے بعد میں نزامت ہوئی اور میں نے ان سے معافی مانگی لیکن انہوں نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا لہذا میں آپ کے بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں آپ صلی اللہ تعالی نے بکر اللہ تمہیں معاف فرمایا یہ تین مرتبہ فرمایا کچھ دیر بعد حضرہ نے گھر گئے ان کے بارے میں پوچھا کہ ابوبکر صدیق کہاں ہیں گھر والوں نے کہا نہیں ہے چنانچہ آپ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سلام عرض کیا اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علام کے چہرۂ کا رنگ بدل گیا یہ صورتحال دیکھ کر ڈر علی گئے اور گٹھنوں کے بل ہو کر صلی اللہ اللہ کی وسلم میں ہی زیادتی کرنے والا تھا انہوں نے یہ دو مرتبہ عرض کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ فرمایا بے شک جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبوس فرمایا تو تم سب لوگوں نے میری تقسیق کی لیکن ابو بکر نے میری تصدیق کی پھر اپنی جان اپنے مال سے میری خدمت میں کوئی دقیقہ نہ کیا پھر دو مردہ فرمایا کہ تم میرے ایسے ساتھی سے میرے لیے درگزر نہیں کرو گے اس کے بعد صدی رضی اللہ تعالیٰ کو کبھی اذیت نہیں دی گئی سبحان اللہ. امام بخیر نے نقل کرا اس روایت کو وعلیکم السلام و اللہ تعالی وبرکاتہ اور بھی ادیس ہیں ان شاء اللہ ابھی آپ کو سنائیں گے ایسا ایسا کر کے ابھی تو دو تین دن ہیں روم کو کھلے ہوئے آئیں مجن بھائی آپ کے لیے اور بھی بھائی ہینڈ کرے جناب ایسے جو بھائی موجود ہیں یہاں پر اور और कौन है जो भाई आप भी हैंडल करें आप कुछ बातचीत करें और जो भी चाहे भाई अपना हैंडल करें और कोई बात करें जरा कुमला खैर आ भाई جن بھائی آواز آ رہی ہے آمین اتارے کڈو بھائی تام بھائی آپ کو آواز آ ہے موجود ہے جناب آپ یا پھر آپ کہیں گئے ہوئے ہیں عشا کی نماز پڑھنے یا کھانا وانا کھانے کڈو ہری کم بیک ٹو بھائی جناب یہ توقیر بھائی تو نہیں ہے یہ وہی اچھا اچھا اچھا جناب اب آپ نہیں رہے بڑے ہو گئے بچہ سمجھنا چھوڑ دیں اپنے آپ کو چلے جناب آگے سنتے عارف نے عمر رضی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ وسلم وادہ خل المسد بابو بکرین ولا خرو ان شمالی ہی واضن ہا قزا نوب آسو یوم القیامت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ تعالیٰ عبد اللہ بن عمر, رضی اللہ علیہ عمر سے روایت ہے ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ تعالیٰ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے مندر میں داخل ہوئے اس دوران خاط و بکر تعالیٰ عمر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائی جانب تھے اور دوسرے بائی جانب اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہم قیامت کے روز بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے سبحان اللہ امام ترمیزی نے اور ابن ماجہ نے اسے نقل کرے کو عمر رضی اللہ تعالی نے قالا ابو بکرن سیدنا و خیرنا و احب بنا الى رسول اللہ صلى الله تعالی و سلم امام ترمذی امام حاکم سے نقل کرتے ہیں حاد عمر, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حات ابو بکر صدیق اللہ تعالی عنہ ہمارے سردار ہم سب سے بہتر اور حضور نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم سب سے زیادہ محبوب تھے ان, ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلى الله وسلم اول من فن شکو انا ان ابو بکر عمر بکرین فتن شک اب اصوایت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ سب سے پہلے جس سے زمین پھٹے گی وہ میں ہوں پھر ابو بکر سے پھر عمر سے پھر میں اہل بکی کے پاس آؤں گا تو ان سے زمین شک یعنی پٹی ہوگی پھر میں ان سب کے درمیان اٹھایا جاؤں گا ان سب کے درمیان اٹھایا جاؤں اسے امام حاکم نے اور امام احمد نے سے نقل ہے انز زہری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الاحسن بالصابرن فلقلت في ابي بکر شيئا قال نعم فقال قل وانا اسمعو کالا ثانی نئی فلغاری فلغاری منیف بقد و بہ سعید الب القانہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم بدت قال صدقت يا یا سان کما قلت امام حاکم میں سے نقل کرا اور یہ حضرت احسان بن ثابت کے اشار ہیں امام جوہری سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا تم نے ابو صدیق کے بارے میں بھی کچھ کلام کہا ہے یہ اشعار جو ہیں آپ کو اس نے بھی ملیں گے جو یہ آئیے نا نئی کتاب آشق اکبر اس نے بھی آپ کو ملیں گے اشار ترجمہ بھی ہے انہوں نے عرض کی جی ہاں رسول اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلام پڑھو تاکہ میں بھی سنوں حد احسان گویا ہوئے وہ گار میں تھے دو سے دوسرے تھے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہاڑ جبل لسور پہ چڑھے تو دشمن نے ان کے ارد گرد چکر لگائے اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالی کو معلوم ہے کہ وہ یعنی اب وقت رضی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو ان کے برابر شمار نہیں کرتے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے مسکرا دی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرمایا اے حسان تم نے سچ کہا وہ بکر دی اللہ تعالیٰ بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم نے کہا سبحان اللہ سب انعالی کالج لس ما ان نبی کا ان سینتر ما تکل احدم من نہ ابو بکرن و او مارو ابھی اللہ تعالیٰ نما مالک علی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تو ہماری یہ حالت ہوتی گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی کلام نہ کر سکتا تھا سوائے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عما کے سبحان اللہ امام طبرانی کی حدیث سے سماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم اسلام کی مسجد میں بیٹھتے تو ہم پر ایسی حالت تاریخ ہوتی کہ ہم بالکل ساکت ہوتے ہل نہ سکتے تھے ہمارے سروں پر جیسے پرندے بیٹھے ہوں ہلیں گے تو اڑیاں گے ہم اس سے کوئی کلام نہ کر سکتا تھا سوائے ازوا کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اور عمر میں خطاب رضی اللہ تعالیٰ تمجین بھائی واپس آ گئے جناب جی آپ سے کون پوچھ رہا ہے جناب آپ بھی ہینڈل کریں جناب آپ بھی اب آپ نے آشی سدیقی تو آپ نے نیٹ سے پڑھ لی ہوگی آپ کو کیسے پتا ایز بیک کوئی نہ کوئی کتاب تو ہوگی جناب صدیق اکبر گلا دونوں کے حوالے سے مائک پر آ کر پڑھے جناب آپ بھی انگلش آتی ہے <laughs> آج کل دے لیزی بچے ہاں جناب سارے بچے لیزی ہیں جناب آج کل کے بولنے والے لیزی نے زندہ دس سفر اللہ <laughs> نہیں وہ آنے والے ایک کوئی چیز دن میں آنے والے ہیں وہ اس ٹائم بھائی تو جیسے آتے ہیں میں ان سے آپ کو بتا دوں تو مجھے بھائی آ جائیں بھائی کافی دیر ہو گئی میں نے بسکٹ پکڑا ہوا ہاتھ میں میں بسکٹ ہی دوں لیتا ہوں جناب اتنے مجھے اب آپ نہیں آتے کسی نے کھانا ہے بھائی میرے خیال سے وہ ہے نہیں چلے جانا آپ نے بنی دم کے اکبر شالہ ہاں جناب ہینڈج کریں کریں آدھا تو پڑ چکا ہوں جناب میں توقیر بھائی آدھا میں دوائی سے پہلے سنت نے پڑ چکا ہوں میں وہ رسالا پورا آدھا پڑھ چکا ہوں میں آپ لوگ میں کوئی بھی نیتا اس وقت تقریباً بارہ بجے کے قریب ساڑھے گیارہ بارہ بجے کے قریب شروع کیا تھا میں آدھا پڑ چکا ہوں پھر میں نے کہا جناب چلے ہیں آدھا پڑھیں گے بارہ آپ کے بارہ بجے ہوں گے جناب ہمارے بارہ آپ کے بارہ ہیں مطلب یہ تمام یو کے والوں کے بارہ بجے نا اس وقت تمام یو کے والوں کے بارہ ہیں جو جی بھی دیکھ رہے سب جی لکھ رہے اچھا آپ لوگ بارہ بج رہے ہیں کہاں بج رہے ہیں بارہ جناب بارہ بج کے دو منٹ نوٹ ڈیڈ بارہ چلے جناب آگے چلتے ہیں آپ لوگ تو مائک پر آئیں گے نہیں مختلف بیان ہونا چاہیے نا ابھی ہم نے فضیلت پر مکان و مرتبے پر احادیث سنی ہم نے اس سے پہلے صاحب کرام جو اللہ تعالیٰ مجمعین کے مقام و مرتبے پر ہم نے سنائی آئی نیڈ ٹو ایڈ یو لسٹ آف ہیں کیا کہہ رہے بھائی آپ تو خرید بات میں سمجھا نہیں مجھے ڈکشنری القاموس الوحید ڈکشنری اور ایک نصاب الصرف کتاب منجد کاموس اچھا کاموس تو آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لینا تو آپ کاموس اور لسان الرب تو آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں عربی کی میں آپ کو لکھ دیتا ہوں المشکار ہے وہاں سے آپ ارے کہاں آپ ان کو یہ لیزی ہے جناب یہ مدنی رضا بھائی یہ سارے نا خود کہہ رہے جناب ہم ہم لیزی بچے ہیں آج کے بے بھائی آ جا ان کو کہاں کہہ رہے ہیں آپ کے مل جائے گی ڈائریکٹ لکھ دوں آپ کو میں آپ کو لغت کا ڈائریکٹ لکھ دے دیتا ہوں میں آپ भाई بھولیا بھائی استاد صاحب مجھے مجھ کو ممی ڈیڈی سرکار کہتے ہیں سرکار کہتے ہیں کون سی سرکار کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں کے جناب ممڈی سرکار ممڈی سرکار ممڈی بچے ہیں ممی، ممڈی سرکار آج تیوہار سن رہا ہوں ممی ممڈی بچے سمجھتے ہیں کیسے ہوتے ہیں میں سننا ممی، ممڈی سرکار کوئی حال نہیں اچھا آپ صاحب کو کہتے ہیں کیوں کوئی مزہ آپ سے تنگ آ گئے کیا بات ہے یار جناب آپ کی قسمت ایسی ہے کہ کھل نہیں رہی کتاب میں آپ کو لنک دیتا ہوں ڈائریکٹ تاکہ آپ خود اس میں جا کر دیکھ لیں سل اللہ تعالی محمد یہاں سے جائیں آپ المشکار ڈاٹ کام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ یہ المشکار .net بک پر جائیں یہاں پر فہرست میں نیچے جائیں گے تو آپ کو لغت لکھا ہوا اس میں کلک کریں گے تو اس میں ساری تمام لغت ہیں اچھی خاصی لغت ہیں تو جو آپ عربی کی لغت اس میں سے آپ سیو کرنا چاہیں سیو کر لیں صحیح میرے پاس ابھی یہ کھل نہیں رہی ہے ویب سائٹ نیٹ پرابلم ہے بارش شروع نہیں ہوئی تو یہ حال شروع نہیں کیا ہوگا نہیں کھلے گی نا چلیں جناب آگے چلتے ہیں یہ کتاب ہم پہلے پڑھ سن چکے ہیں لیکن اب دوبارہ اس میں سنتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات آپ کے پاس طوفان کا کیا حال ہے میرے پاس طوفان جناب سو رہا ہے ابھی صبح جگاؤں گا میں جی جی تو بھائی ہاں تو عربی سائڈ ہے یار آپ کو اردو سائڈ چاہیے کیا آپ کو یار حیرت ہے یار آپ کیا کرو گے آپ ابھی آپ منجد مجھ سے مانگ رہے ہو آپ بولے کاموس میں چاہیے اب آپ بول رہو سائیڈ ہے اتنی مشکل نہیں ہے جاؤ آپ کھولو ویٹ کرو اگر پہ کھل جاتی ہے نا تو آپ کو ڈائریکٹ لنک دیتا ہوں کوئی حال نہیں ہے I don't understand یارڈرسٹینڈ کھل نہیں رہی پر جیسی کھلتی میں آپ کو دیتا ہوں میں نے تو یہ کاموس اور نہیں کھل رہی یہ نہیں کھل رہی ویب سائٹ نیٹ کا مسئلہ ہے اس وجہ سے نہیں کھل گیا لسان العرب تاج العروث قاموس فیروت اللغات عربی والی یہ سب میرے پاس نیٹ مطلب ڈاؤن لوڈ ہے میرے پی سی میں ڈاؤن لوڈ ہیں ساری. ہے ساری اور الطاریفات میرے پاس اور امام راغب کی المقدات نے مجھے ملی وہ انشاءاللہ دیکھیں الکتاب یہ الکتاب کیا جناب جناب آپ کا یہ کوئی بھی لنک نہیں کھول رہا آپ کے سمے میں نہیں آئی تو رضا کیسے جناب کرامت صدیقی اکبر تعالیٰ حج عبدالرحمٰن بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے ایک مرتبہ حج رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت کے تین, مہینوں، تین مہمانوں کو اپنے گھر لائے اور خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں ہو گئے اور گفتگو مصوف ہے یہاں تک کہ رات کا کھانا آپ نے نبوت پر کھا لیا اور بہت زیادہ رات گزر جانے کے بعد مکان پر تشریف لائے ان کی بیوی نے عرض کیا آپ نے گھر میں مہمانوں کو بلا کر کہاں غائب رہے حضرت صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اب تم نے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا کہ اب تک تم نے بیمانوں خانہ نکلایا بیوی صاحبہ نے کہا کہ میں نے خانہ پیش کیا مگر ان لوگوں نے صاحب خانہ کی غیر موجودگی میں خانہ خانے سے انکار کر دیا یہ سنکا حضر آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ جادے حضر رحمان رضی اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ خفا ہوئے اور وہ خوف و دہشت کی وجہ سے چھپ گئے آپ کے سامنے نہیں آئے پھر جب آپ کو غصہ فروح ہو گیا تو آپ بیمانوں کے ساتھ خانے کے لیے بیٹھ گئے سب شکم سیر ہو کر کھانا کھا لیا ان مہمانوں کا بیان ہے کہ جب ہم کھانے کے برتن میں سے لکما اٹھاتے تو جتنا کھانا ہاتھ میں آتا تھا اس سے کہیں زیادہ کھانا برتن میں نیچے سے ابھر کر بڑھ جاتا تھا اور جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو کھانا بجائے کم ہونے کے برتن میں پہلے سے زیادہ ہو گیا حضرت صدی کے اکبر اب اللہ تو متعزب ہو کر اپنی بیوی صاحبہ سے فرمایا یہ کیا معاملہ ہے کہ برتن میں کھانا پہلے سے کچھ ظاہر نظر آتا ہے بیوی صاحبہ نے کسم کا واقعی یہ کھانا تو پہلے سے تین گنا بڑھ گیا ہے پھر آپ اس کھانے کو اٹھا کر بارگر رسالت میں لے گئے جب صبح ہوئی تو ناگا مہمانوں کا ایک کافلا دربار رسالت میں اترا جس میں بارہ قبیلوں کے بارہ سردار تھے اور ہر سردار کے ساتھ بہت سے دوسرے شتر سوار بھی تھے ان سب لوگوں نے یہی کھانا کھایا اور قافلے کے تمام سردار اور تمام مہمانوں کا گروہ اس کھانے کو شکم سیر ہو کر آسودہ ہو گیا لیکن پھر بھی اس برتن میں کھانا ختم نہیں ہوا بخاری شریف کی یہ روایت ہے جلد نمبر ایک سے کتاب المناقب باب علامات النبو فلاسلام میں یہ روایت موجود ہے I I am am going after three minutes آئی ایم گوئنگ آفٹر تھری منٹر going after تھری minutes نواب سنتے ہیں تاریخ الخلافہ کی حدی سموار کا ہے بن زبیر اللہ تعالیٰ عنما سے امیر ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض افاط میں شاہزادی ام المومن حد اشدیقر رضی اللہ تعالیٰ کو وزع فرماتے ہوئے شاہ فرمایا میری پیاری بیٹی آج تک میرے پاس جو میرا مال تھا وہ آج وارسوں کا مار ہو چکا ہے اور میری اولاد میں تمہارے دونوں بھائی عبد الرحمٰن و محمد اور تمہاری دونوں بہنیں ہیں لہذا تم لوگ میرے, میرے مال کو قرآن مجید کے حکم کے مطابق تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ لے لینا کون ہے بھائی اس وقت سوا چار بجے لوگ چین نہیں ہے مولانا محمد رشیف نماز اچھا جی ہاں کہاں جناب یہ سن کر دیا اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اباجان اب میری تو ایک ہی بہن بی بی اسما ہے یہ میری دوسری بہن کون ہے آگ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بیوی بی بی بنت خارجہ جو حاملہ ہیں ان کے شکم میں لڑکی ہے وہ تمہاری دوسری بہن ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام کلسوم رکھا گیا اس حدیث کے بارے میں حضرت علامہ تاج الدین سبکی رحمت اللہ تعالی نے تحریر فرمایا اس حدیث سے امین مومنی حضرت, حضرت بقصیر رضی اللہ تعالیٰ کی دو کرامتیں ثابت ہوئی ہیں اول یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو قبل فاط یہ علم ہو گیا تھا کہ میں اسی مرض میں دنیا سے حیرت کروں گا اسی لیے بوقت وصیت آب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرا مال آج میرے وارثوں کا مال ہو چکا ہے دوم, یہ کہ حاملہ کے شکم میں لڑکا ہے یا لڑکی اور ظاہر ہے کہ ان دونوں باتوں کا علم یقینا غیب کا ہے جو بلا شبہ وبر بل یقین پیغمبر کے جانشین حضرت امیر المومن صدی رضی اللہ تعالیٰ کی دو عظیم کرامتیں عظیم و شان ہیں حضرت وارکا والا اور علامت عاجین فکیر احمرت تقریر سے معلوم ہوا کہ ماں فی جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے اس کا علم حیات وہ صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہو گیا تھا لہذا یہ بات ذہن نشین کا لینی چاہیے کہ قرآن مجید کی سور لقمان میں جو یا لمع ارحام آیا ہے یعنی خدا کے سوا کوئی اس بات کو نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے عایت کا یہ مطلب ہے کہ بغیر خدا کے بتائے ہوئے کوئی اپنی عقل و فہم سے نہیں جان سکتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے لیکن تعالیٰ کے بتا دینے سے دوسرے کو بھی کلم ہو جاتا ہے چنانچہ حضرات انبیاء عالیم السرۃ وسلام وہی کے ذریعے اولیاء, اولیاء امت کشف و کرامت کے طور پر خدا وندے کو دوس کے بتا دینے سے یہ جان لیتے ہیں کہ ماں کے شکم میں لڑکا ہے یا لڑکی مگر اللہ تعالی کا علم ذاتی اضلی و ابدی و قدیم ہے امبیا علیہ علیم و اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا علم اتائی بفانی اور حادث ہے اللہ ابر کہاں خدا بندے قدوس کا علم اور کہاں بندے کا علم دونوں میں بے انتہا فرق ہے okay اللہ حافظ جناب بھائی. پہلے سے رضائے مدینہ کو بداشت کرنا پڑتا تھا اب چلو جانے اصل مل کم میں تیوہت مغرب سہا سبحان سہ کیا حال ہے بھائیوں بہنوں بزرگوں دوستوں بڑوں جوانوں چھوٹوں بڑوں سب خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے اسلام کو پر پڑے گا جی کر لو سلام میں بھی یہ مجھے قاعدہ پڑھا رہا ہے اس نے ابھی داخلہ لیا ہے درشن نظامی کی کلاس میں یہ میرا بھائی جو ہے سلام میں بھی مجھے جو ہے سلام میں بھی یہ مجھے قاعدہ پڑھا رہا ہے بھائی اللہ خیر کرے اور سنا جناب کی حال ہے جناب کڈو توڑا کی حال ہے ہاں جی اچھی بات ہے جناب بالکل اچھی بات ہے میں کب کہہ رہا ہوں کہ اچھی بات نہیں کڈو اور میں کیا کڈو کی حال ہے تھی ٹھیک ہو توڑی صحت تو ٹھیک ہے نا جناب توڑی تحت تو ٹھیک ہے تو جناب بات یہ ہے لگتا ہے محنت ہو رہی ہے جی ہاں جگتا ہے لگتا ہے, ہو, ہے, لگتا ہے ہو رہی ہے, رہی ہے لگ رہا ہے لگتا ہے ارے है نہیں ہو जा ہے لگتا ہے ان کے اوپر خوب محنت ہو رہی ہے اس یہ محنت کرنے والے نہیں ان کو جو خوب محنت ان کو پیچھے لگ پڑنا پڑے گا تب جا کر یہ کر محنت کریں ہو ہے پر ہو رہی رہیں بس سونے سونے مالوں کا یہاں کوئی ہم کو یہاں بیٹھے ہوئے ریپیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہم ہاں بات کر کے آگے نکل جاتے ہیں دوسری بات شروع کر دیتے ہیں جو بات گئی وہ بات گئی خیر یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ اللہ جو ہے اس کا چرچا ہوتا ہی رہے گا کلفا راشدین کا ذکر خیر انشاءاللہ تا قیامت ہوتا ہی رہے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت آ, سلام اراض ہے چلو جی ایسی تھرڈ کلاس اردو میں نے آج تک زندگی میں نہیں پڑی سلام اراز ہے لو جی تو خیر ہے. کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ اپنے اپنے ذہن کی بات آ جائیں جناب کڈو صاحب تشریف آئے مائک تو ویسے چلو خیر اب یہ موضوع تو نہیں ہے میں کیا اس موضوع میں بات کروں میرا موضوع دل میں کچھ اور خیال آ رہا تھا بات کرنے کا لیکن چلے آپ چھوڑیں چونکہ موضوع میں بہت اچھا رکھا ہے بڑا مبارک موضوع ہے بہت پیارا موضوع ہے اس میں جناب جو وہ بد مذہبوں کی اور گستاخوں کی بات کرنا سے جناب روم کیجیے نا وہ اس میں تقدس میں فرق آ جائے گا تو اس لیے جناب لانت بھیجیں گستاخوں پر تو آ جائے جناب ٹیڈو سا تو لائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مندر صاحبہ جا رہے ہیں آپ اچھا واپس بعد میں آ جانا ڈلیوری پوائنٹ ہی ہو گیا ان شاء اللہ ماشاء اللہ اچھی بات ہے وعلیکم السلام و اللہ عمران بھائی میں نے وہ کاموز ڈھونڈ لیا لیکن جب کھولتا ہوں نا پتا نہیں تو یہ ترکیب کیا ہے اس کی اور مجھے پلیز اگر وہ نہیں سینڈ ہوئے نا وہ دوسرے کتابیں کو ان پورے کو ان سب اچھا ٹھیک ہے ڈاؤن لوڈ کرنا ٹھیک ہے کچنی سکھی سکھ اچھا اچھا اچھا عمران بھائی آپ آ جائیں مجھے بتا دیں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے میں اس کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں انشاءاللہ پھر آپ بتا دیں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے السلام علیکم مائک مائیکر صاحب پھر آتا ہوں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ